وخير الهدي هدي محمد النار.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 کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آج اکھائیس رمضان مبارک چودہ سو چونتیس حجری بدھ کا دن اور سات اگست 2013 ہے اور انشاءاللہ شاء تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل میں سترہ آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سترہ آیات بیسیکلی قرآنک ورژن آف ٹین کمانڈمنٹس ہے احکام اشرا دس احکام جن کو ٹین کمانڈمنٹس کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے موس علیہ السلام کو تورات کے ذریعے عطا فرمائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو امی پر عمل کرنے کا حکم انجیل کے ذریعے دیا اور الحمد امام کائنات سید الاولی والآخرین اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کے ذریعے یہ ٹین کمانڈمنٹ عطا فرمائی اور اس امت کی خوش قسمتی ہے یہ وہی دس احکام ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علی مسلام کی الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے ان کو انگریز جو ہیں جو کرسچنز ہیں وہ ٹین کمانڈمنٹس کہتے ہیں اور جوس بھی ٹین کمانڈمنٹس کہتے ہیں اور اس پر انہوں نے ہالی ووڈ نے ایک بےودا فلم بھی بنائی ہے بہرحال ان احکام اشرا کو دس احکامات کو وہ سب مانتے ہیں لہذا اہل کتاب ہوں چاہے تو کے ماننے والے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے ماننے والے یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے ہم سب ان دس احکامات کو انبیاء اکرام علی مسلام کی دعوت کا خلاصہ سمجھتے ہیں یہ <تصفح> ٹین کمانڈمنٹس قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور سورتوں میں ذکر ہوئی ہیں سورت الانام کے اندر سورت البقرہ کے اندر سورت المائدہ کے اندر لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت میں آئی ہیں سترہ آیات کے اندر وہ باقی پرانے پاک میں اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آئی تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بکبار ابو کا اللہ تعبد اللہ یہ پہلی کمانڈ ہے اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اول دعوت لی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علیہ السلام دی گئی وہ توحید ہے پہلی دعوت توحید اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے سورت النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و لات نفی کل امت رسولہ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا انحبد اللہ کی عبادت کرو اللہ کی وجنبات اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہے ان کی نفی کرو ان سے اجتناب کرو شیطان سے اجتناب کرو تو تمام انبیاء کی دعوت توحید بالکل اسی طریقے سے سور ازمر از کے اندر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وہی ہوئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی ہوئی ولا من کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ولی تعالی تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو این دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل دو دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے سورت النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر ان اللہ اللہ یغفر اہل یکر یوشر کبھی بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا تو اللہ تو اس و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ یکشر معدون رلیم یا شاہ اور اس کے علاوہ جتنے گنا ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے لیکن امید ہے وہ لم ب اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا بولے ہزار اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورت المائدہ کی آئد نمبر بہتر بسم اللہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتی کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی مدد نہیں فرما سکیں گے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کا سید سعید اللہ شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو دعا اس پیغمبر نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا کے ذریعے میری ہر امت میں سے میرے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کو شفات نہیں نصیب ہوگی شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان داٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اور یہاں پر بھی بنیادی دعوت وہی دی گئی مقدا ربو کا اللہ تاہب اللہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالی نے 64 نمبر ایت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو jews اور christians کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم او اہل کتاب اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اللہ نعبد الا الله کہ ہم کسی کو نہ پوجے سوائے اس کے صرف اس کی عبادت کریں ولا نشر کبھی شی آ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ولاقہ بآبنا بآبن ارباب مندون اللہ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں فعن طلوع اور اگر یہ منہ پھیر جائیں فقولش حد مسلمون تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے یہ بے شک ہوتے رہے کبیرہ تو شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا تو دیکھ لیں یہاں ٹین کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آیا اب شرک کے حوالے سے دو باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجیے تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے وہ ہے سورت الفاتحہ کی عائد نمبر چار جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے کا ناب و نسط اہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے یہ پرزینٹ کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی و اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا صرف تجھی سے مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے دعا اور یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ ہے خاص کا نابو و نستا عبادت میں جتنی چیزیں داخل ہیں روزہ نماز حج زکوٰۃ قربانی نظر نیاز منت جتنی بھی چیزیں عبادت کی کیٹاگری میں پال کرتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے لیکن غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا والے معاملے میں اور اس مت دیکھ لیں کہ ہمارے ہی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمانی میں ان کو سمجھتا ہوں تاویل کی غلطی لگی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں شرک کے اندر جزیات میں مبتلا ہے یا علی مدد کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جلانی مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وسیلہ اور تبسل کے لیے پکارتے ہیں حالانکہ بھائیو وسیلہ اور تبسل بالکل الگ سے چیز ہے اور اس کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں ناجائز صورتیں بھی موجود ہیں اس میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور تبسل کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے صحیح وسیلے کی چھ اقسام بتائی ہیں پانچ اقسام جو ہے وہ صحیح ہیں اور ایک جو ہے سننا سے ثابت نہیں ٹوٹل چھ قسم کے وسیلے اور تبسل جو یوز ہوتے ہیں لیکن ان بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی اور میں علاوہ ہی بصیرت یہ کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان ہا وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشید سے کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتا اب ان بچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے دعا کرنا ان کو یہ بات ایسن طریقے سے پہنچانی ہے اور الحمد میں نے درجنوں سینکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں لیکن پوزیٹو انداز ہے اور اس کی آپ مثال ایک سمجھ لیجیے جو میں ان کو اکثر دیتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بارش کون برساتا ہے سب کہتے ہیں اللہ بارش برسانے کی ذمہ داری کس پر ہے فرشتوں پر کس نے ڈیوٹی لگائی اللہ نے اللہ نے عزم دیا فرشتوں کو اب بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے سارے کہیں گے بریلوی دو بندی اہل ایل اہل تشیع سب کہیں گے جی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے فرشتوں کو نہیں پکارنا چاہیے کیوں بھائی دن دیا ہوا ہے اللہ نے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے تو بھائیوں صرف بارش کے معاملے پر نہ رہے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر دعا ہوگی وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف اینسٹائن ہے اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالص شرک ہو جائے گا لہٰذا میرے نزدیک جنید جمشید صاحب نے جو یہ نعت میں اشار پڑھے, پڑھے نعت کے ہم بھی کائلہ میں خود بھی پڑھتا ہوں لیکن یہ اشار جو ہے شیر کیا ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے یہ تو اسی طریقے سے فرشتوں بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے درو شریف فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن ڈیوٹی کس نے لگائی ہے اللہ نے اس لیے ہم جب درو ہی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ محمد صلی علی محمد ولی محمد الہ آپ بھیجیے فرشتے لے کے جاتے ہیں لیکن فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے ہواؤں کے ذریعے بجوائے جنوں کے ذریعے بھجوائے کسی بھی ذریعے سے بھجوائے ہم اللہ کو پکاریں گے اییا کنسائن اور اس میں کنکلوڈنگ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکن کے خود ایکسپلینیشن فرما دی ہے اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعد میں اور سن ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا نہ عبادہ دعا ہی تو عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھو وکالا رب ربنی اجب لقم اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا ان لذیذہ نے عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا اور دعا عبادت کی اعلیٰ اسی آیت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے نہیں پکارتے سید خلون جہنم داخلین ان قریب میں ان کو زلیل و خوار کر کے دو زخمے داخل کروں گا اللہ اکبر ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو دست میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مانگنے سے ان کو ان قریب میں ذلیل و خوار کر کے دو میں داخل کروں گا تو دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ دروشریف ہے صحیح حدیث ہے جامعہ تر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو درو شریف وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاؤں کو قبول کروانے کا اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینیٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو ازن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر عزم کے مستقل بزاد مانتے ہوئے یا غیر مستقل بزاد مانتے ہوئے اتا مانتے ہوئے یا غیر اتا مانتے ہوئے ہر صورت میں دعا عبادت ہے اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی عائد نمبر سکسٹی ٹو امجیب اذا دعا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ وہ یش شیف اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے وہ یج الکم خلفا اور تمہیں زمین پر اگلوں کا وارث کرتا ہے تمہارے باپ دادا مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا آگے اللہ تعالی نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی الا ہوں <اللَّه> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الا بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دیں لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالی نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشاہ کے لیے کہا کہ یہ صرف علاق کی خوبی ہے علاق کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یو کے چینل سیون کے تھرو اپ ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے لہٰذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیپر نمبر سیون بھی چھپ چکا ہے ٹین کمانڈمنٹس اس میں یہ ٹین کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وضاحب بھی لکھے ہوئے تو یہ ٹین کمانڈس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاء اللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ کے بعد مل جائے گا خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں تو پہلی کمانڈ وقبا ربو کا اللہ تعبدو الہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت بوجنا کسی کو سوائے اس کے دوسری کمان وہ بل والدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ اکبر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اما یبلو دکل کبر احدہ او قلعہ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک فلاک لمافا تنہر ہوما تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اف کجروی کے ساتھ بات کرنا ماں باپ کو خصوصاً ذکر کیا بڑھاپے میں کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی بچگانہ عادتیں ہو جاتی ہیں ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر اسٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائیں ان کو علف بھی بٹ کہنا گالی گلوچ مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات وقف لہما جنا حز منرحمہ اور اپنے کندھے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا یوں اکڑ کے نہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھکنے میں اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے وہ ہدے رکو ہے وہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہاں تھوڑا بہت یوں جھکنا اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے تو یہ اللہ تعالی فرمائے اپنے کندھے جھکا کر رکھو ان کو ولان ہر ہوما اور مت ان کو جھڑکنا وکل لہما کویما اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا وقف لہما جنا حل من الرحما اور اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا ربرما کما ربا یا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اب تو ان پر رحم فرما میں اس وقت کمزور تھا اور انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا تو نے ان کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا تو اب یہ کمزور ہو چکے ہیں ان پر رحم فرما یہ دعا یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق متفقر حدیث ہے کہ جب تم تشود میں درو شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو مرضی چاہو اپنے رب سے مانگو تو اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں رب ہو ماں کما ربا یہ دعا یاد کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس اب یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو المسترک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبری علیہ السلام نے ارض کی کہ اللہ کے رسول آمین کہہ دیجیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موہر اس پر لگا دی آمین ہلاک ہو جائے وہ شخص اس میں ایک وہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم پر دروشی نہ پڑے اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اٹھائیسواں روزہ چودہ سو چونتیس شاید کل آخری روزہ ہو بلکہ یقیناً سافٹ ویئر نے یہی بتایا کہ کل آخری روزہ ہے کیونکہ تقریباً چالیس گھنٹے کا چاند ہوگا کل نظر آ جائے گا نیکڈ آئی کے ساتھ بھی جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین مور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیکن اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا اکبر اللہ اعلم بما سکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے ان انتقن صالحین اگر تم واقعی نیک نیت ہو اور نیکوکار ہو ہونا لا بینا وفورا تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے کیا مطلب کہ بازات انسان کوئی ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی نیت نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کے لیے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری آدت نہیں ہے،, ہے تم نیکو کار لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے فورت اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا لیکن شب کیا لگائی انتقن صالحین اگر تم واقعی نیکو کار ہو لیکن اگر کسی کی عادت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے کے لیے کوئی مقفرت یہ بات کو نوٹ کر لیجئے اگر تم نیک نیت ہو اور ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو کبھی کبھار تم سے کوئی ایسی بات نکل گئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اللہ حکبت تیسری کمانڈ آتی قربا حق کہ <وَالْمِسْكِين> اور قریبی رشتے داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو اور مسکینوں کو بھی غبل سبیل اور مسافروں کو بھی ولا تو بزر اور مال کو اڑاتے مت پھر فضول خرچی مت کرو تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتے داروں کا حق ہے کیوں سب سے زیادہ جیلیسی فیکٹر رشتے دار ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں رشتے دار یہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں غیر کبھی نہیں کرواتے وہ سب سے زیادہ حضرت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنگ پر اسٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتے داروں کو دو اپنے مال میں سے زکات ہو سب کا خیرات ہو سب سے پہلے رشتے حق دار حقدار ہے اس کے بعد مسکین غریب لوگ اور اس کے بعد وبن سبیل اور مسافر بھی آج کل بھی بڑا امیر آدمی میں کوئی ہے اس کی جیب کٹ گئی سفر کے دوران تو ظاہر بے چارہ مفلس ہے اور بسا اوقات مسجدوں کے اندر ایسے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جائے اور جہاں انہوں نے جانا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے اور کنڈکٹر کو بتا دے کہ اس نے اپیل کی تھی تو یہ میں ٹکٹ خرید کے اس کو دے رہا ہوں یہ نہ ہو یہ واپس کر کے پھر بھاگ جائے پیسے لے کے تاکہ پکا ہو تو پتا چل جائے تو مسافروں کے ساتھ گھسنے شروع کرو ان پر مال خرچ کرو اور مال کو اڑاتے مت پھیرو فضول خرچی میں مال نہ لگاؤ کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور مواقع پر فضول مال کو خرچ کر دینا ایک تو ضرورت کے تحت خرچ کرنا اور ایک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی لائٹنگ کروا دی اب ڈیڑھ لاکھ روپے کی لائٹنگ ہوگی اسی فیٹ کا جو ایک ملازم ہے اس کی بچی شادی کی عمر گزار چکی ہوگی وہ مال کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکا ہوگا اس کے دل پر کیا چھری چلیں گی پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ سیٹ کے پیٹ میں چھڑا گھوم کر اس کا مال لے کر بھاگے گا کیوں نہیں بھاگے گا آپ اس کی انسٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو کیوں آگے آگے بات ان مبزرین کانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں مکان شیتان الی ربی اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ہی نہ ہے شیطانوں کے بھائی ظاہر شہدنت پھیلے گی اور لوگوں میں دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی جب ایک سیٹ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دے گا صرف لائٹنگ کے اوپر تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر تو چھری چلیں گی وہ اما تو عَنْ ترجوہ اور اگر تم خود بھی امیدوار ہو غربت کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے کسی غریب کو دینے کے لیے اور تم خود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالی مجھے کچھ مال دے تم خود بھی مفلسی کے حال میں ہو تو پھر کیا کرو فک اللہ قلم میسورا تو مانگنے والے کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کیا کرو اچھی بات اس کے ساتھ کر لیا کرو بجائے جھڑکنے کے جس طرح ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہوتا ہے جی ناس ہو اٹا کٹا ہوگا منگنا ہوئے بھاگ جائے ادھر سے اتنی تاریخ صحت ہے جا کے مزدوری کر ہاں واقعی صحیح ہے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے لیکن اس طریقے سے نہیں سائل کو جھڑکنا نہیں ہے اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے یا پاؤں سے یا ہاتھوں سے تو وہ شرم بھیک مانگ سکتا ہے جائز ہے اس کے لیے لیکن اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے تب بھی ہمیں اس کی حالت نہیں پتا اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائے اور الحمدللہ للہ آپ نے مال نہیں بھی دینا تب بھی اللہ کے اس حکم پر تو عمل کریں اور میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں کوئی فقیر ہے جتنا مرضی غصہ آیا ہو اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے اس کو دعا دے دیجئے بس اگر مال نہیں دینا آپ جو اس کو چار سلواتے سنوا رہے ہیں اور اس پر جملے کس رہے ہیں یہ آپ کس کھاتے میں آپ مال نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیں یہ غیر اخلاقی کی حرکت کیوں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم خود بھی مال کے امیدوار ہو تو بات احسن طریقے سے کر لیا کرو ولا ج مغلول اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو یعنی بہت کنجوس نہ ہو جاؤ ولا تب ستہ اور نہ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دو کہ سارا مال ہی لوٹا دو کل بستی تک ادا ملوم اب محسورا اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ کھول کر سب کچھ خراب کر دو اللہ گرام اس کے بعد پھر پشماندہ ہو کر درمندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ میں یہ کیا کر چکا نیکی گلے پہگی میرے اور یہ اثر ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں ان کو جب تقوی کا اور پرہزگاری کا حیدا ہو جاتا ہے پھر مولوی بھی ایسا چکر چلاتے ہیں اس کو کہ پورا مکان جو ہمارے نام لکھتے ہیں ہمارے مدرسے کے نام ہماری پارٹی اور جماعت ہماری فلاں چیز کے نام لکھ دو اور لوگ کیا کرتے ہیں پورا پورا مال دی میں نے اپنا سارا مال وسیعت کر دیا فلاں مدرسے کے لیے فلاں این جی او کے لیے اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ سارا مال نہ لوٹا دو اللہ کی راہ میں دو لیکن نہ بہت کنجوسی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ دل فراغی کے ساتھ درمیان کا راستہ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر 67 میں وکانا بینک کا قواما ہمارے نیک بندے نہ تو کنجوس ہیں اور نہ فضول خرچ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں نیک بندوں کی نشانی ہے اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ یہ چیز منع ہے قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریف میں تو اتنی سختی کے ساتھ تلقین آئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے۔ ساتھ اب نے ابی وکاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا حالانکہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے اس کے بعد بھی پچاس سال تک تقریباً زندہ رہے فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے آئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں اب ذرا اسلام کا فلسفہ سنے ٹرو فلاسفی آف اسلام تو یارسول اللہ میں اپنا سارا مال خیر کر دوں اللہ کے رام میں فرمائے نہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں فرمایا نہ پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں آدھا اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں فرمایا نہیں پھر انہیں عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تہائی مال خیرات کر دیتا ہوں دو تہائی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مرتا ہوں تو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر سات ہی فرمایا احساس تم سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر مرو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھر ہے دیکھا کیسی نیچرل بات کی ہے ادھر کیا کرتے ہیں جناب آئے دن اخبار میں رپورٹ آئی ہوتی ہے جی میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو مال سے آگ نہیں کر سکتے قطعن نہیں کر سکتے کیونکہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے اور اس نے سورت النساء کے دوسرے رکو کے اندر وارث کے لیے حق رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچ ان نہ رب کا رزق علیمئی شا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان کا نبی عبادی خبیرم بسیرا بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے یہ بات صاف کیوں آئی تیسری کمانڈ کے اندر بعضوکات کسی غریب کی حالت دیکھ کے انسان کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے پتا نہیں اور بعض اوقات بندہ شاید اللہ سے شکوا اور شکایت کرتے ہیں تو اس چیز کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اس کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ڈیوائن وزم سے جو اس نے ٹیسٹنی کسی کی مقرر کر دی ہے رزق کے حوالے سے وہ اس کو بہتر پتا ہے تم ٹینشن نہ لو کسی کو مال دے کر آزمایا کسی سے مال لے کر آزمایا یہ اللہ تبارک و کے فیصلے ہیں لہٰذا کبھی بھی کسی غریب کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے اس کو غریب کیوں رکھا بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اس سے لے کر آزمایا اور مجھے مال دے کر آزمایا دیٹ فال اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ اللہ چوتھی کمانڈ ٹین کمانڈمنٹ میں سے ولاد اختلو اولاد کم خشیت املاک اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نر زکم با ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے یہ چوتھی کمانڈ میں حرام قرار دے دیا گیا بری اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر روزانہ تین ہزار بچیاں جب پریگنسی ٹیفائی ہو جاتی ہے الٹراساڈک ٹیسٹ کے ذریعے جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں تو ضائع کروا دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر تین ہزار بچیاں روزانہ ذائرہ سوا ارب کی آبادی ہے وہاں پہ ون ففتھ آف ولڈ وہاں رہ بولے آزوب اللہ تعالی مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے تمہیں بھی ہم رسک دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیں گے قت ہمکانا خت ان کبیرا بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی کو جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے یہ جو ہمارے ملک کے اندر محبود آبادی والوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ جی زیادہ ہوگا تو کیسے کھائیں گے اور کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے انیس سن ایک کے اندر دنیا کی آبادی ایک ارب تھی اور اس وقت لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ دو ہزار ایک تک دنیا کی آبادی اگر دو ارب ہو گئی نا تو ہمارے لیے رسک پورا نہیں ہوگا تو دو ہزار ایک میں دو ارب نہیں ہوئی تین ارب بھی نہیں ہوئی چار ارب بھی نہیں ہوئی پانچ ارب بھی نہیں ہوئی چھ ارب آبادی ہو گئی ہے اور صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ آندہ سو سال کے لیے بھی وہ نہ بنائے تو جوتیاں ہی کافی ہو جائیں گی امریکہ ہر سال پیسیفک اوشن میں بیر القاہل میں لاکھوں ٹن بلکہ ملینس آف ٹن گندم ضائع کر دیتا ہے فالتو پیدا ہوتی ہے امریکہ کے اندر کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز نیچے نہ آ جائے یہ کہتے ہیں رسک کون دے گا رسک تو دے رہے اللہ تعالیٰ جس زمین سے ایک من گندم نکلتی تھی آج اسی زمین سے چالیس من گندم نکل رہی ہے سائنٹفک فیلڈ میں ترقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنے ٹروت ریویل کر دیے تو اللہ تعالیٰ بندوبست فرما رہا ہے لہذا اس خدشے سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے ہاں ایک پہلو جو ہے وہ جائز ہے اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحابہ کرام علی امردوان کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ازل کیا کرتے تھے ازل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور جب ڈسچارج کا وقت آئے تو اس وقت الگ ہو جائے تاکہ اس سے اولاد پیدا نہ ہو عموماً وہ لونڈیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ واضح الفاظ میں منع فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا صرف کہا کہ اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے لہذا اس پر محدثین کا اجماعی فارم ہے کہ ازل کرنا جائز ہے اسی کی ماڈرن فارم جو ہے کنڈوم کا استعمال یا اس طرح کی مختلف جو چیزیں اگر وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں لیکن ایک دفعہ پیگنینسی ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد اولاد کو ضائع کرنا قتل ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے لہذا یہ میں نے ماڈرن ایج کا ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا ولا تقرب ذنا اور زنا کے قریب مت جانا انکان فاحشتوں سا سبیلا بے شک یہ بہت بڑی فعاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا زنا کے قریب بھی مت جانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ بے شک آنکھیں بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے اور شرم صرف اس کی تصدیق کرتی ہے آنکھوں کا زنا آنکھ سے حرام چیز کو دیکھنا ہے دل کا زنا جان بوجھ کر دل میں برے خیال لانا ہے ویسے آ جائیں وہ معاف ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہاتھ سے یا پاؤں سے کوئی برائی کرنا فحاشی کی وہ یہ تمام زنا کی میں فال کرتے ہیں ولی تعالی تو زنا کے قریب بھی مت جانا یہ تمام فارم ہے آج ماڈرن ایج میں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمیں آزمایا گیا ہے یہ جو موبائل کمپنیوں نے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگا اگر بڑی احتیاط کے ساتھ گھر سے نہ نکلا جائے تو آنکھوں کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے اسی لیے سورت نور میں مردوں کے لیے الگ سے حکم آیا عورتوں کے لیے الگ سے پہلے مردوں کے لیے حکم آیا کہ مسلمان مردوں سے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور مسلمان عورتوں سے بھی تو اس فتنے سے بچیں گے اسی طریقے سے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کا پوزیٹیو استعمال بالکل ٹھیک لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہے اسی طریقے سے موبائل فون اب کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل فون رکھیں ہم نے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہمارے پاس کوئی فون نہیں ہوتا تھا مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ نائنٹی فائیو میں جب میرا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا میکینیکل انجینئرنگ میں تو اس وقت تقریباً چالیس روپے ایک منٹ کی کال پڑتی تھی آج ایک روپے منٹ ہے اس حساب سے وہ چار روپے بنتا ہے اتنی مہنگی کال ہوتی تھی ہفتے, کے ہفتے میں ایک دن ہم جو ہے وہ شام کے وقت آدھا ریٹ جب ہوتا تھا رات کو دس بجے کے بعد تو ہم اس وقت بیس روپے کی کال کیا کرتے تھے اور ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اور اب یہ فتنا جب سے موبائل کا آیا ہے جو ضرورت کے تحت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سٹوڈنٹس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ذریعے بے حیائی کا دروازہ کھول چکا ہے ولی آزب تعالی یہ پانچویں کمانڈ تھی اب چھٹی کمانڈ ولا تخت النسلطی ہر اللہ بلحق اور کسی جان کو قتل مت کرو کہ جس جان کی حرمت اللہ تعالی نے رکھی ہے کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلم ہو نہ حق قتل نہیں کر سکتے اللہ بالحق ہاں مگر حق کے ساتھ کہ تار کے میدان میں ایک دشمن خدا سامنے آ گیا ہے اس کو تو قتل کرنا ہوگا اسی طریقے سے کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا اس کے کساف میں اس کو قتل کیا جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کی سزا دے کر قتل کیا جائے گا یہ ہے بفتو شریعت لیکن اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے بمن قطیلا مظلومن فقت جالنا ہی سلطانہ اور جسے مظلومً قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ورفا کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں اپنے قتل ہونے والے شخص کا فلا یوسرف القتل لیکن وہ قتل کے معاملے میں پھر اسراف نہ کریں کہ انہوں نے ہمارا ایک بھائی مارا ہم اس کے دو بھائی ماریں گے ایسا نہ ہو قتل کے بدلے قتل ہو ان کان منصورہ بے شک اس کی مدد بھی کی جائے گی مدد کی جائے گی کیا مدد کی جائے گی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ اس کو لے کر دیں میرے باپ کا بھی قاتل میرے سامنے آ جائے میں خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو قیامت مت والے دن فیصلہ ہوگا لیکن خود میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا عدالت میں کیس رپورٹ ہوگا عدالت فیصلہ کرے گی لیکن مدئی جو ہے وہ مقتول کے وہ ہوں گے نہ کہ حکومت پاکستان ہوگی ہے اسی لیے صدر پاکستان اینڈ پہ قتل کی سزا بھی معاف کر دیتا ہے صدر پاکستان کیا صدر پاکستان کا باپ بھی قتل کی سزا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مقتولین کے وہ معاف نہ کر دیں کیونکہ مدعی وہ ہے مدعی حکومت نہیں ہوتی اللہ اکبر اور اسی کا ذکر ٹین کمانڈمنٹس کا اس صورت المائدہ میں جب آیا آئی نمبر بتیس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا مسلمان نہیں انسان فکا انما قتل ناسا جمی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی کیونکہ پھر اس طرح تو یہ دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کر تو کریں گے جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں پھر چھٹی کمانڈ اس کے بعد ساتویں ولا تختر ولا تک مال التیم اللہ بلتی ہی احسن اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر آسن طریقے کے ساتھ احسن طریقہ کیا ہے کسی کا بھائی مر گیا اس کی اولاد ہے تو اپنے بھتیجوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے ان کے مال کی حفاظت کرے کہ کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائے نہ یہ کہ خود لوٹ لے حق کا لگاشد یہاں تک کہ وہ اولاد بالغ ہو جائے اس وقت تک وہ حفاظت کرے ان کے مال کی یتیم کے مال کی اور یہاں پر یہ یاد رکھیں سورت النساء کے اندر آیت نمبر دس کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں ان نما یا کلونفی بطون بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزر کی آگ بھر رہے ہیں اب یہ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہے یہ آگ آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی دنیا میں صرف فزیکل فینومینا ایکٹیو ہے اگر کوئی شخص کوئلہ زبان پہ رکھتا ہے نا زبان جل جائے گی حرام کا مال رکھے گا نہیں جلے گی کیوں دنیا میں اللہ نے آڈر نہیں دیا زبان کو جلنے کا یہ فزیکل فینومینا کی یہ دنیا ہے لیکن جو مارل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین یہ آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا یہ دوزا کی آگ بن جائیں گے تعف بل عہد اور عہد کی پاسداری کرو ان انہدکان مسئولہ بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اب اس کے اوپر بولا جائے تو ایک گھنٹہ چاہیے دنیا میں تمام کام عہد کی بنیاد پر ہے ایون میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی نکاح کی فارم میں ایک عہد ہے امپلائر اور ایمپلائر ریشن شپ جو ہے کہ آٹھ گھنٹے کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی یہ بھی ایک عہد ہے اور ایک شخص جو ہے جس ہمارے جہلم کی ورش آپ کے اندر لوگ صبح جاتے ہیں اور نمبر ٹانک کے واپس آ جاتے ہیں اور آٹھ گھنٹے پورے نہیں کرتے اور تنخواہ لے لیتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ عہد ہوا ہے کام ہو یا نہ ہو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں وقت گزارنا ہے امپلوائے امپلوائے ریلیشن شپ جو ہے وہ عہد کے اوپر ہے تو عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے چاہے اس کی داڑھی جو ہے وہ ناف سے نیچے چلی جائے اس کی پگڑی ایک من کی ہو جائے اس کی شلوار چاہے گھٹنوں تک پہنچ جائے اس کی تسبیح چاہے زمین تک لٹکے اگر وہ عہد کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں رسک حلال از دا لٹ مس ٹیسٹ آف ایمان ایمان کا لٹ مس ٹیسٹ جو ہے رسک حلال ہے جس کا رزق حلال ہے وہ ایمان والا ہے اور جس کا رزق حرام ہے چاہے وہ جو مرضی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی یہ عبادات مردود ہے بولے تعلیم بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ اوف الکیلا ازا اور جب ماپو تو پورا ماپ کر دیا کرو یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار جاؤ جیسا کہ دودی کرتے ہیں انہوں نے وہ اپنے کاپی چھوٹے رکھے ہوتے ہیں لیٹر والے جب ماپو تو پورا ماپ کر دو وزن بالکشتہ سے اور جب وزن کرنے لوگوں تو ترازو کو سیدھا رکھا کرو دو ہی طریقے ہیں ناپنے کے ایک لیٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے یا کپڑے کو میٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے یا چیزیں ناپی جاتی ہیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں تیسری کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہم چینی تول کر لیتے ہیں کپڑا ماپ کر لیتے ہیں دودھ بھی معاف کر لیتے ہیں وہ لیٹر کا جو ہوتا ہے یا ڈیڑھ لیٹر کا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کور کی ہیں کہ ماپو تو صحیح ماپو اور وزن کرو تو اپنی ترازو کو سیدھا رکھا کرو ظالی خریر طویلا اسی میں ہے خیریت اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے یعنی اسی حلال میں اللہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا ورنہ رزق حرام ہوا دنیا میں بھی پوری نہیں پڑے گی لوگ لاکھوں کو ماتے ہیں لاکھوں ان کے نکل جاتے ہیں گھر میں کسی بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لاکھوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے بِاللَّهِ تَعَالَى نائنتھ کمانڈی علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے ان سم اول بسر اول الا مسلا بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل فائدے والی چیز کہ ان تین آزار کو استعمال کر کے نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب دیکھ لیں اسلام از دا اونلی ریلیجن فیس ارتھ اسلام کہتا ہے بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی مت کی جائے اور علم قرآن نے دو ہی بتائے ہیں سورت البکرا کے چوتھے رکوع کے اندر دو علم ایک ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور دوسرا سائنس کا علم علماسما کل اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اسی سے پھر ڈسکوریز ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیلی یہ تمام چیزیں سکھا دی تھیں وہ پھر ایوالو ہوتے ہوتے اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لی ہے اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جیسے عام گٹھلی کو جب زمین میں بویا جاتا ہے پورا درخت اس کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کو درخت بننے میں آٹھ سال چاہیے اسی طریقے سے وہی عقل اوالو ہوتے ہوتے جوان ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے تو یا سائنس کے علم کو قرآن مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو وہی کے علم کو یا ایک نالج کو سائنس کے علم کو نالج اب تھرو آبزرویشنٹ اس کو ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے رب کی دلیل بنایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے فزیکل فینومین آف نیچر کو دلیل بنایا تو وہ خاموش ہو گیا نمرود آگ چیزوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ فیزیکل نالج ہے ڈیفینیٹ نالج ہے پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ نالج ہے لہذا اس کو اللہ تعالی حجت مانتا ہے قرآن کی نظر میں اور قرآن و سنت کے علم کو یہ دو علم ہے تیسرا کوئی علم نہیں ہے زلزلہ کیوں آتا ہے جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے اس کے وجہ زلزلہ آ جاتا ہے یہ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے نہ سائنس مانتی ہے ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں جیولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ڈسٹربینس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ ڈسٹرب کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن سورس ہے پیچھے کرنے والی اور وہ اللہ ہے پیچھے تو اللہ ہے اس کو سپریم بینگ کیا دیں آپ ڈیوائن سورس کہہ دیں سپر نیچرل ایجنسی کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں تو اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب اس آیت میں میں گھنٹوں بول چکا ہوں میرے کئی لیکچرز ہیں اس آیت کے اوپر ایک لیکچر ہے مسلا نمبر کے نام سے علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہے اگر کسی کو شوق ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے اس کے علاوہ بھی مختلف لیکچرز ایک ہے از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک ٹیکس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں ایک گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اپلوڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں بھی میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کی ہیں بہر الاسلام نے علم کی بنیاد پر چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے لہذا چاہے دین کی چیزیں ہوں یا ہماری دنیاوی اعتبار سے ڈیفینیٹ علم کو فالو کریں خود دیکھیں کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے کہ حق بات کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم خود پڑھ کر دیکھیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس طریقے کے مطابق جو امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس پر عمل کریں مولویوں کے پیچھے نہ چلیں مولوی تو بھائی اپنی روٹی کے چکر میں وہ اپنی روٹی کے چکر میں کبھی بھی حق بات آپ کو نہیں بتائیں گے جس کی روٹی دین کے ساتھ وابستہ ہے وہ کبھی بھی حق بات اپنے مکبہ فکر کے خلاف کر ہی نہیں سکتا ورنہ مسجد کمیٹی دو منٹ میں فارغ کر دے گی اس کے بچوں کا خرچہ آپ اٹھائیں گے وہ تو یہی سوچے گا بیچارہ اللہ اکبر اسی پہ ڈاکٹر اقبال کا ایک جملہ میں بولتا ہوں چھ سات منٹ رہ گئے افطاری میں اس کو کور کرتے ہیں ڈاکٹر اکبال نے خطبات دیے تھے جن کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولاشن از کورانک بیکاز اٹ از ڈپینڈنڈ آن ٹرو نالج وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور کی ویسٹرن جو ترقی ہے اس کا جو اندرونی محور ہے وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر ہے مجھے بتائیں کوئی انگریز یہ بات مانے گا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نوسط ہے کیوں وہ کہتے ہیں علم سے بات کرو علم ہوگا یا وہی کا علم اور یا سائنس کا علم اسی طریقے سے گائے والی مثال میں نے آپ کو دی کبھی نہیں وہ مانے گا تو یہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کی انر کور جو ہے وہ قرآن ایک ہے یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹفک فیکٹس کی وجہ سے مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں مولویوں کی تقریر تو ان کے اپنے مختلف نہیں سنتے گیارہ ستمبر دو ایک کے بعد چونتیس ہزار امریکن نو مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر جب اسلام کو ملائن کیا گیا انہوں نے قرآن خود پڑھ کے دیکھا اسلام قبول کیا ہے پلین ٹروت میگزین ہے امیرکا کا اس کے فگر اس کے بعد سے ابھی تک بارہ سالوں میں روزانہ چار سو بندہ امریکہ اور یوروپ کے اندر اسلام کو بول کر رہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑ اور یہاں مولوی کا تھا قرآن دی سائڈ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور ان گمراہوں کو ہدایت مل رہی ہے یہ الٹی گنگا ان کی بہری ہے اب آخری کمانڈ ولا الارض مرحا اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا امن کل تخل ارب ولن تب لغل جھیبال پولا نہ تو تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کر تو پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے اللہ نے بڑے اونچے بنائے تو جتنا مرضی اکڑ لے اس کے اوپر نہیں جا سکتا اور نہ زمین تو پھاڑ سکتا ہے تکبر نہ کرنا یہ آخری کمانڈ ہے تکبر بہت سینسیٹیو ایشو ہے بخاری اور مسلم کی مت پکڑنے حدیث ہے حدیث خود سی کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے میری آزار ہے جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا بولے تعلیم یہ دس کمانڈمنٹ کے بعد آخری کنکلوڈنگ جملہ اور یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ یہ ٹین کمانڈمنٹ جو میں نے درس دی یہ سچ پیپر آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سارے بھائی یاد سے یہ لے کے جائیے یہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں لا کر رکھے ہوئے اندر ذالک مما اوہ ارئی ربک من الحکمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو اللہ نے آپ کو وحی کی ہیں تو سب سے پہلی حکمت ہے قرآن جو ہے نا یترو علیم آیا تو اول حکمت قرآن ہے سیکنڈ حکمت سنت ہے یہ حدیث ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ولاج اللہ یہ کانٹے کی بات دوبارہ یاد کر لو پہلی کمان بھی تھی بکودا ربو کا اللہ تعاب اللہ عیا مت پوجھنا کسی کو سوائے اس کے تو عید اول اور کنکلوڈ بھی تو پر ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو الا نہ ٹہرا لینا پتل کافی جہنما ملو محمد خورا وندہ تمہیں دھکے دیتے ہوئے ملامت زدہ کر کے ٹانٹ کرتے ہوئے تانا دیتے ہوئے جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں میڑے مارتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے دوزخ میں اوندا منہ گرا دیا جائے گا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ تعالی کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گنا ہیں وہ معاف کر دے گا آخر میں ایک آپ کو زبردست حدیث سے ہی مسلم کی سنا دوں کتاب و ذکر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اس کے نام اعمال میں اگر شرک کا گنا نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا الحمدللہ لیکن یہ بات سمجھ لیجیے یہ اس بندے کے لیے جس کا جت میں بھی شرک نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وما ماں من مل المشرقین خواہش نفس کی پیروی بھی شرکی ایک فارم ہے ریاکاری کے لیے عمل کرنا بھی شرکی ایک فارم ہے خواہش نفس کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب و امان چیپٹر میں جس نے جان بوجھ کر نماز یہ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے اور ابو دودھ میں حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا نماز چھوڑنے والا بھی ایک فارم میں شرک کرنے والا ہے عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملن وہ مشرک ہے اسی طریقے سے فجر کے وقت میں نہ اٹھنا اور اپنی نیند کو نہ چھوڑنا اور نماز کو نیند پر قربان کر دینا خواہش نفس کی پیروی قرآن پاک میں کہا گیا افرائی ہوا اس شخص کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت علی مردوان کے نرش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو علیک بھائیو اپنی لائنیں بنا لیجئے اس انداز میں یہ لمبے انداز میں بنائیں گے تو سرب کرنا آسان ہوگا افتاری کا وقت ہو چکا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین لہیے دینا معلنا نا مہان دین او لا سن لے آلہ سہیے دینا مہولا نا دینا حل محمد مولا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا آلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانوار کا آلم کیا ہوگا انوار کا آہلم کیا ہوگا سب ان پیسیدہ ہے بین دیکھے سب ان پہ پیسیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ او سن علا صحیح دینا نا محمد دین اوا ہوں سن صهِي geذين وَmaهُdaana muحَّذ أَلَّهُ ص لعَلَ صه geذين وَmaهdanana علی اک سے انتے عمر سے ادھر اس بان ادھر اک علی انتلی اک سے انتہ سہ دی کے ادھر اسمان ادھر سے دیکر اس ادھر ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں ان جگ مگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہن سن سہی گیری ناہلانا مہان دین او لے آلہ صحیح دین صحی مہلانا موہن اللہ جسے وا تھے خدمت میں اونے کی بو بکرو عمر اسے علی جس وقت تھے خدمت میں اونے کی بوہو بکرو عمر اسے علی بوحو بکرو عمر اسے علی اس وقت تیرے عربی کے اس بات رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا اولو ہم سن سہی دن محمد دن اولا ہم سلے آل سہی دینا اللہ محنہ سال سہی دینا مہلانا محمد کے <سکر> میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل کی رفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل یہ حال ہے ان کے صحابہ کا یہ حال ہے ان کے صحابہ کا سر کا عالم کیا ہوگا اللہ ام سن علا سہی گیری نوا ماہانہ مہام دین او لن لے آلہ سہی گیری نوا ماہو سَيِّدِي يَدِينَا وَمَا هُوَ